هو فعب کیا آپ کے جو بہتر وہ ابو القاسم علی بن علی, بن اندرم. علی, اندرم. علی, اندرم. علی اندرم. تو وہ پھر لہٰ دین لوگ جو ہوتے ہیں ان کی معاشرت میں آ گئے والد نے والد, والد کو دور کر دیا, دیا کیونکہ محدود شخص جوشی جیسے موجود بندے بیکار اور, اور, اور بدکار कار شخص چاہے ان کا بیٹا سے وہ کرنا کر سکتے انہوں نے دور کر دیا وہاں جرا چھوڑ دیا بالکل محدود جوزی اپنے بیٹے سے میں لا نے لا لا <غي> اللہ ایک ہی رہے آلو قدرت تصویر تقدیر غالبیر غالبیر غالبیر غالبیر غالبیر دس دس ملنے دعا دعا کی دعا سنی سن گئی لگی نہیں بہبول تو خیر تو خیر, خیر, خیر, خیر حل حل ہو گئی ہو گئی رد نہیں وہ ست نہیں دعا کسی مومن اس کریم رب کے کرم پہ قربان آپ صلی اللہ علیہ وسلم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 اور جو زاہدی سارے کناریہ لوگ تھے جی جی اللہ تعالیٰ کی Just عبادت میں مصروف رہنے والے یاد جی میں ان کی تھکاوٹیں کہاں ان کی لذتیں کہاں گئی اور ان کی تھکاوٹیں کہاں گئی کیا مطلب اب ان کی لذتیں ان کے لیے ان کی تھکاوٹیں ان کے لیے رحمت گرامت برحمت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 قرآن و حقیقی یار میں کوئی ایسے ہوتے غیر کی بات سن کر بھی رو کر وہ نرم تھے نرم تھی آخر اصل کا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 جو آدمی وہ آدمی وہ آدمی وہ آدمی کھتری طور پر لور پر لور پر لور پر لوگر ہے ممکن نہیں ہے غیرت دلاتے رہو مر جاتا مرنے لگ جاتے ہیں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 اگر میں تمہیں جمع, جمع کروں تو ایک ہی کلمے اور ایک بات با کے اندر ساری جمع کر دیتا ہوں وہ قرآن مجید, مجید, مجید, مجید کی آیت ہے آیت, آیت, آیت, آیت, آیت کا ایک حصہ ہے اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اللہ سے ڈرو اور اللہ تمہیں تعلیم دیتا ہے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 اور وہاں سود خور کو کہہ دو سو سود کوروں خور کو کہہ دو اللہ کے ساتھ اہلانے جنگ کرو اس کا مطلب یہ نکلا جو بھی کبیلا گنا کرنے والا ہے, yeah, yeah. Yeah. ہے. Yeah. Uh. <illness> جنگ بن جاتی ہے جنگ بن جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ جنگی کو کیا دے یار جنگی کو تو مارا جاتا ہے اس وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ سے لینا ہے اس سے سلا کر لو اور اس سے سلاح اس کی شریعت سے اس کے آغام سے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 اومیا, الفا ج بیس ہزار سے زیادہ زیادہ کی تو پیچھے عورتوں والے بال رکھتے ہیں نوجوان آج کل سے پوری طبقہ بیس ہزار کے ایسے پیچھے پیچھے پودے میں کٹے نے اپنے فرماتے بیس ہزار سے پودے کٹے نے کیا مطلب توبہ کرا کے ہے سرمج لگی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 کی ہیں جزء کیا جزء کیا کیا کیا ہم, ہم, ہم ]نے اندر اندر سے غیر تلب تلب کو نکال دیا। ہم جنت اور سن درخت لوڑی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 اور میں پترا جیزارے کی کلام بسان یہ بات کرتے ہیں میں تو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 کا حق علیکا علیکا و انی لم ملا ولا عملا خرج تو انہو لا رنو بھی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 پور <سؤال> پ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 نہیںلتا <سؤال>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 امام مالک <سؤال> نے اگو ایک بڑی گلام کبال لیکن میں آ زمانے ری گل کریوارا کمال مشکیم جہ بند ہے انہیں پرمایا پنڈا اس دنیا پڑ پنڈ <esi> <deiblampa thatPIke> <progressiveentin>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 جو اللہ فرماتا ہے میرے میرے میرے دکھ دینا تو تو نہ کر میں میں دا ہے تیرے نال لڑوں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 چار تینوں کافی خلاف منگل وغیرہ ملحب تصرف نفعی تعمت علم ہے عبادت بھی کر کے علم عبادت لکھ اپنا, کر, کر, کر, کر, کر. دیان دیان اپنا دیان حساب کر, کر, قدم قدم پور, حساب کر, کر, کر قدم اپنا حساب کر کدم چکد اپنا حساب کر بھائی تیرا کماسو لڑ تینوں پوچھا جانے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 اگلے دن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 میں <تم embedded>